اللہ جل جلا لح امّّو کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اپنے حبیب صلی, اللہ علیہ وسلم, والی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا حقیقت میں یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں کہ آپیہسلاۃُ السلام کی امت میں پیدا ہونا اور آپلیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر توفیق مل جانا یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور جب کبھی بھی ہمیں اس بات کا خیال آجائے کرے تو ہم اللہ جل جلال کا شکر بجا لائیں اور اس نعمت اسلام پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے خوب اللہ جل جلال الحو کی تعریف بیان کیا کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, وآلہ وسلم کو ان علوم سے سرفراز فرمایا کہ پوری انسانیت اور تمام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے جمیع علوم کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتا جتنا علم اللہ جلّل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ان والا ہوں اور میں سب سے زیادہ ان اخشاکم واطخا سب سے زیادہ اللہ کی خشیت کرنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس لیے جو آپ علیہ السلاۃ السلام کے طریقے پہ چلے گا اور آپ کی سنت کو اپنائے گا اس کو یہ چیز میسر ہوگی اللہ جلّلہ اس کے اندر اپنا تقوع بھی پیدا فرمائیں گے اور سنت پہ چلنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرمائیں گے آپ علیہ السّلۃۃ والسلام نے فتنوں کے متعلق جو کچھ ارشادات فرمائے وہ ایسے ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہیں کسی نبی نے دجال کے بارے میں قیامت کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بتائیں جو آ حضرت صلی اللہ علم نے علم وہی کی بنیاد پر تمام انسانوں کو ان کی خبر دے دی قربان جائیے اس ذات پر جس کی بتائی ہوئی باتیں آج چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ باتیں اتنی سچی ہیں اتنی پکی ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے چنانچہ کل ہم نے تیسری جنگ عظیم کا تذکرہ پڑا تھا اور اس کے احوال رسول نے بیان فرمائے تھے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی مسلمانوں کے اور رومیوں یعنی یورپ کے عیسائیوں کے درمیان جس میں ان کی تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی اور اس کے مقابلے میں مہدی اللہ دمشق کے شہر سے نکل کر آئیں گے اور غوطہ ان کا مرکز ہوگا اور یہ کل بارہ ہزار کی تعداد ہوگی اور اللہ جل جلالہ چوتھے دن کو فتح نصیب فرمائیں گے اور ایسا رو بتا فرمائیں گے اور دشمن پہ ایسا غلبہ ڈالیں گے کہ اللہ جلّل کے حکم سے کافر مغلوب ہوں گے اور اس قدر اموات ہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو اس میں سے ننانوے مر جائیں گے اور ایک ان میں سے بچے گا اور مسلمان ابھی اس فتح سے فارغ ہوئے ہی ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ کس بات کی خوشی کہ کوئی میراث تقسیم کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی غنیمت لینے والا نہ ہوگا تو اس وقت ایک اور آواز سنیں گے اور وہ یہ کہ شیطان کے دجان تمہارے پیچھے نکل آیا اور تمہارے گھر والوں تمہارے بچوں پر پہنچ گیا تو یہ خبر اتنی سخت ہوگی اتنی ہبت ناگ ہوگی کہ وہ باقی ساری فتح بھی بھول جائیں گے اور دس سواروں کو روانہ کریں گے اور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہترین سوار ہوں گے زمین کے ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام بھی میں جانتا ہوں لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی لیکن اس کے بعد دوبارہ جال کے نکلنے کی خبر معلوم ہوگی اور وہ سچی ہوگی اور یہ روایت جو کہ لمبی روایت ہے بخاری مسلم میں روایت کی گئی ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہو خارجن جن بین شامی والعراق کہ جب وہ نکلے گا تو وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اس کی شرح میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ درجال جب نمودار ہوگا تو یہ دریائے اردن کے کنارے کسی راستے پر نمودار ہوگا اس زمانے میں تو راستے سے مراد راستہ ہی لیا جاتا تھا آج ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ہائی وے ہو سکتی ہے کوئی موٹروے ہو سکتی ہے یا کوئی بڑی روڈ ہو سکتی ہے جس پر دجال نمودار ہوگا فاس یمین ان و تو وہ دائیں اور بائیں دنیا میں گھوم جائے گا اس کی سپیڈ ہم پہلے بتا چکے ہیں بہت زیادہ ہوگی اس کی آواز ساری دنیا میں سنی جائے گی اور وہ اپنا غلبہ پوری دنیا میں قائم کر لے گا یا عباد اللہ فاسبتو اے اللہ کے بندو جمع رہنا کلنا یا رسول اللہ وما لبسوہو فی الارض قول اربعون یوما فرمایا آپل اسلام نے کہ وہ 40 دن زمین فر رہے گا پشلی روایت جو ہم نے پرسوں پڑھی تھی اس میں سات دن کا تذکرہ ہے جبکہ اس روایت میں 40 دن کا تذکرہ ہے چنانچہ پہلے دن ایک برس کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد باقی سینتیس دن یہ عام دنوں کے برابر ہو جائیں گے چنانچہ یہ دجال کی کل رہنے کی مدت ہے جو کہ دنیا میں اس کے رہنے کی مدت حدیث میں آ چکی ہے کہ وہ کل چالیس دن زمین پر رہے گا چالیس دن کل بنتے ہیں چنانچہ اگر اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے تو یہ تقریباً ایک سال ایک مہینہ اور ایک ہفتہ اور سینتیس دن اس میں اضافی کر لیے جائیں تو یہ تقریباً ایک سال اور دو مہینے کے لگ بھگ کا وقت بن جاتا ہے جو یہ آدمی زمین پر رہے گا جس کا نام دجال ہے چنانچہ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں یہ حدیث جس کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اماء وََ وسلم کو وہ علم دیا گیا ہے جو اول اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا یہ حدیث حضرت تمیمِ داری رحم اللہ کی رضی امبا حتن کے حدیث کے نام سے مشہور ہے اور یہ حدیث آپ علیہ السلات والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے بیان کی فاطمہ بن تکس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کی راویاں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ سلاۃ و کے اعلان کیا گیا اور میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہنس مسکرا رہے تھے اور فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں جمع کیا لوگوں نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں فرمایا میں نے اس کی ترغیب اور ترہیب کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا بلکہ تمیم داری جو کہ ایک نصرانی تھے انہوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے اور وہ حدیث ان حدیثوں کے موافق ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ چلے اور کشتی جو ہے بادبانی کشتی وہ بھور میں پھنس گئی اور ایک مہینے تک ہم جہاز میں سوار رہے اور ایک مہینے بعد ایک چھوٹا سا جزیزہ نظر آیا ہم فورن چھوٹی کشتی پہ بیٹھ کر سورج غروب ہو رہا تھا جزیزے میں داخل ہوئے ایک جانور ملا جس کے جسم پہ بہت سے بال تھے بالوں کی کثرت کی وجہ سے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا ہم نے کہا تیرا ناز تو کیا ہے کہنے لگی میں جساسا ہوں جساسا اس کی تشریح میں ابھی کرتا ہوں پھر اس نے کہا اے لوگو جلدی آؤ غار میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے چنانچہ ہم ڈر گئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو پھر ہم غار میں پہنچے ایک بہت بھاری بھرکم آدمی قد کانٹ والا جس کے گھٹنے سے ٹخنوں تک زنجیریں ہی زنجیریں تھیں اس کے ہاتھ گدن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے ہم نے کہا تیرا ناس تو کیا ہے اس نے کہا تو میرے میرا پتہ جلدی چلا جائے چل جائے گا تم بتاؤ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب کی کے لوگ ہیں ایک مہینے تک بھٹکتے رہے اور پھر یہ عورت ہمیں مل گئی اور یہ ہمیں یہاں لے آئی ہے اس نے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغوں کا حال سناؤ ہم نے کہا اس باغوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہنے لگا کہ وہاں درختوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا آتے ہیں کہا وہ زمانہ قریب ہے کہ اس پہ پھل نہیں آئیں گے اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا پانی ہے کہا بہت پانی ہے کہ پانی جلد ختم ہو جائے گا مجھے زکر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کیا بات پوچھنا چاہتے ہو کیا کیا پانی ہے لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے اور لوگ بہت کھیت اگاتے ہیں کہا کہ وہ پانی ختم ہو جائے گا پھر کہا کہ مجھے امی جین کے نبی کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں کیا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا جی ہاں کی ہے وہ عربوں پہ غالب آ چکے ہیں اور ان لوگوں نے کچھ نہیں کچھ نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ سب ان کی اطاعت قبول کر لیں پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں میں دجال ہوں مجھے ان قریب نکلنے کی اجازت ہوگی مجھے ان قریب نکلنے کی اجازت ہوگی دجال کس جزیرے میں ہے یہ کوئی نہیں معلوم کر سکتا اور دوسری حدیث جو کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ الصلاۃ نے اشارہ کیا کہ یہ شام اور یمن کے سمندر میں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ مشرق کے جانب میں ہے من کی بل المشرقی ماں ہوا من کی بل المشرقی ما ہوا وہ او ماں بدھی الا المشرق مسلم یہ بخاری نے یہ روایت نقل نہیں کی یہ صرف مسلم میں یہ روایت نقل کی گئی ہے آئیے وکلیل ہے بیسان کی کدھر ہے فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شرہبیل بن حسن رضی مطالعہ نے اس کو فتح کیا تھا انیس سو چوبیس میں جو میں نے چار دن پہلے بیان کیا خلافت عثمانیہ کا مسئلہ جب انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ جزیدہ العرب جب ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو یہ اردن کا حصہ بن گیا اردن کا انیس سو میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ اسرائیل میں ہے یہاں اب کوئی پھل پیدا نہیں ہوتے یہاں باغ وغیرہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں اب کوئی پھل یہاں پر نہیں آتے دجال کی بات کی تصدیق ہو چکی ہے بحیرہ تبریہ سی آف گیلی یہ بھی اردن کی سرحد پر واقع ہے لمبائی 23 کلومیٹر ہے زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے گہرائی 157 فٹ ہے اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے یہ بھی اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اس کا پانی چونکہ بہت میٹھا ہے اور باقی اسرائیل میں پانی کم ہے سمندر کا پانی کڑوا ہے اس لیے اس کو میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ لگانے پڑتے ہیں اس لیے اس کا پانی تیزی سے اسرائیل میں یوز کیا جا رہا ہے اور پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے زگر کا چشمہ یہ میں حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ربہ اور زوگر یہ زگر نامی بیٹی جس چشمے پہ دفن ہوئی وہاں سے اس کو آئین و ذوگر کہا جاتا ہے یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے جب یہ پانی بالکل خشک ہو جائے گا اسی وقت دجال جو ہے وہ نکل آئے گا حدیث میں جساسا کا ذکر کیا گیا جاسوسی کرنے والی عورت جو عجیب و غریب مخلوق تھی اس سے معلوم ہوا کہ دجال اور جاسوسی کا اور جسوسی کی اطلاعات کا خاص اہم ترین حربہ دجال کا ہوگا خفیہ معلومات حاصل کرنا دنیا بھر میں اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیٹا انفارمیشن اب ہم خود دیکھ لیں پوری دنیا کے ہر بندے کا ڈیٹا مکمل طور پہ ان کے قبضے میں ہے آپ کے ملک میں بھی ہر چیز اب چپ والے کارڈ کے ذریعے سے آپ کی جیبوں میں ہے آپ کا پورا ڈیٹا یہاں تک کہ آپ کی دو آنکھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تک محفوظ کیا جا چکا ہے اور اس اتنا مختلف قسم کی جو آپ ایپس یوز کرتے ہیں اس میں وقتاً فوقتاً آپ کی لیٹسٹ تصاویر کھچتی رہتی ہیں آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں آپ ذرا گوگل میپس کو آن کر کے دیکھ لیں اب تو وہ آپ کو آپ کی پوری حصی دیتے ہیں کہ آپ کس کس مہینے میں کس کس تاریخ میں کہاں گئے تھے آپ اس کو آف کر دیں پھر بھی یہ سارا ڈاٹا آٹومیٹکلی وہاں پر ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ جاسوسی کا وہ ایسا عجیب نظام ہے جو کہ پوری دنیا کے ہر ہر زیرو کی نگرانی کر رہا ہے تو یہ دجال کے بارے میں وہ بات تھی جو کہ آپ علیہ السلط نے سچی خبر دی جو کسی نبی نے خبر نہیں دی تھی آپ علیہ السلات نے یہ خبر دی چنانچہ یہ دجال کسی بات پر ناراض ہو کر نکلے گا جیسا کہ مسلم حضرت ام حفصہ رضی نے اپنے بھائی ابن عمر رضی عم الن سے کہا تھا کہ دجال کسی وقت غصہ ہونے کی وجہ سے نکلے گا اور یہ غصہ یقیناً تیسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے پورے کفار کی اور عیسائیوں کی شکست کی وجہ سے ہوگا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا اور پھر فرمایا کہ وہ ، اسففہان میں نمودار ہوگا مانا نسم رسیم باہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول یتم عدت جالمن یہودی اصفہان سبعن الفن علیہ متعلسی سے مروی ہے کہ اشفان کے ستر ہزار یہودی تیالیسی چادریں پہنتے پہننے والے وہ دجال کی پیروی کریں گے اصفہان ایران کا ایک بڑا صوبہ اور شہر ہے اس آج سے تقریباً پندرہ سے بیس سال پہلے کی جو مردم شماری ہوئی تھی وہاں پہ یہود کی تعداد اس وقت چالیس ہزار تھی یقیناً دجال کے پہنچنے پہنچتے تک وہاں کے مرد بالغ مردوں کی یہودیوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب ہو چکی ہوگی دجال پوری دنیا میں قبضہ کر لے گا جیسا کہ میں نے جو پہلا دن ہوگا وہ ایک برس کا ہوگا پہلا دن جو ہوگا وہ ایک برس کا ہوگا اس ایک برس میں کیا تفصیل ہے کیسے یہ ایک برس کا ایک دن ہو جائے گا اس کے بارے میں صرف اشارہ کرتا چلوں بات تو لمبی ہے جو کہ اس وقت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ ان میں سے میرے سامنے ہیں لیکن میں ان سب کا حوالہ اس وقت نہیں دے سکتا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ تقریباً آج سے پچاس سال پہلے یہ ہارپ کے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیا گیا تھا اور اس پروگرام کا مقصد ہی کائنات کی اور زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنا تھا اور اس کے ذریعے سے بارشوں کو فصلوں کو اور موسموں کے اثرات کو تبدیل کرنا تھا چنانچہ مستقل اس کے اوپر تجربات ہوتے رہے اور مختلف قسم کی تجربے کیے گئے اور تقریباً انیس سو نوے اور ستاسی اور نوے اور دو ہزار تک تقریباً بہت بڑے بڑے تجربات کر لیے گئے جس کی وجہ سے زمین کے اندر زمین کی حرکت کو بھی روکا جا سکتے ہیں موسموں میں بھی تغیر لایا جا سکتا ہے بلکہ کرا از میں بڑے بڑے زلزلے اور طوفان لائے جا سکتے ہیں چنانچہ اس کے کئی کامیاب تجربے ہوئے بالا کوٹ کا تجربہ سونامی کا تجربہ اور اس کے بعد بڑے بڑے جو سمندری طوفان آتے ہیں ان سب کے پیچھے یہی ہار پروجیکٹ ہائی فریکوینسی ایکٹیو ارورل ریسرچ پروجیکٹ اس کا پورا نام ہے یہ انیس سو ساٹھ سے جاری ہے اور اب تو دو ہزار بیس آ چکا ہے تقریباً ساٹھ برس ہو چکے ہیں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہوگی جنہوں نے جنہوں نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے پروگرام بنا لیے تھے سن دو ہزار آٹھ میں پیر لینڈ اور دو ملکوں کے درمیان میں ایک ستائیس کلومیٹر لمبی سرنگ جو ہے وہ کھودی گئی جس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک تجربہ کیا گیا وہ تجربہ خاص طور پہ دنیا کی حرکت کو روکنے کے لیے اور زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے کیا گیا اور وہ تجربہ کامیاب رہا جو اس وقت زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنی بس یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دجال کے آنے کے بعد زمین کی حرکت روک دی جائے گی اور یہ اتنا لمبا دن ہوگا اور وہ ساری دنیا میں گھوم جائے گا اور قبضہ کرے گا اور اس کے آنے سے تین سال پہلے ہی شدید ترین قہت برامد لگا دیا جائے گا چنانچہ حدیث سنیے اسما بنت یزید رضی البا تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الماء میرے گھر میں تھے آپ نے فرمایا ان نہ بینئی ہی سنین دجال کے آنے سے تین سال پہلے ایسے ہوگا صنعت تم سے کچھ سماں اصیحا سلوس پہلے سال ایک تہائی بارش رک جائے گی اور زمین ایک تہائی فصل لوگ دے گی دوسرے سال دو تہائی بارش اور دو تہائی فصل رک جائے گی اور تیسرے سال پورے آسمان کی بارش رک جائے گی ایک بھی خطرہ نہیں برسے گا اور زمین کی مکمل نباتات ختم کر دی جائیں گی فلا یبقا ذات ظلوفن ولا ذات ظرف من ام اللہ کا سنیے ذرا غور سے کوئی کھر والی بکری اور کوئی دانت والا جانور دہ باقی نہیں رہے گا گوشت بھی ختم اور دودھ بھی ختم اور فصلیں بھی ختم تو پھر سوچیے کیسا زبردست قبضہ ہوگا پھر وہ لوگوں کا کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور میرے پر ایمان لے آؤ چنانچہ اس درجال کے بارے میں ایک اور روایت سنا کر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ روایت سنانی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ دجال کے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی کاروائی کے بارے میں ہے چنانچہ آپل اصلاۃ السلام نے چھاد فرمایا کہ یہ الدجال دت جال و ہوا محرم ال علیہ ایت خلا المدینہ مدینہ پہنچے گا لیکن اس پر حرام ہوگا کہ وہ مدینہ میں داخل ہو جائے فینضی البادت صباخلتی طلل مدینہ تو وہ مدینہ کی پتھریلی زمینوں کے اوپر جو ہے کسی جگہ پر رکے گا اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ اہود کے پیچھے رکے گا اور یہ مدینہ کی کردہ پتھریلی زمینیں یا یہ جن پر اوپر یہ لاوا پڑا ہوا ہے کالی زمینیں یہ بے شمار ہیں اللہ جل جلالہ نے صفحہ ایسا کرم کیا کہ رات کی فلائٹ ہوتی ہے لیکن ہماری فلائٹ مدینہ کی لیٹ ہو گئی اور صبحوں کے وقت چلی تقریباً فجر کی نماز پڑھ کے سوار ہوئے تو جب ہم مدینہ کی فضان میں پہنچے تو اس وقت تقریباً وہاں پر دس اور پاکستان میں بارہ بج رہے تھے اللہ نے آنکھوں سے دکھایا مدینہ کی چاروں طرف کی یہ پتھریلی زمینیں اور عہد پہاڑ اور یہ ویل اور یہ کالی زمینے جسے ہرہ کہتے ہیں یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو حدیث میں پڑتے ہیں اس صفحہ دیکھ بھی لیں چنانچہ یہ وہاں بیٹھ کر زلزلے لائے گا اور احمد کی روایت میں ہے کہ یہ کہے گا کہ یہ سفید محل جو نظر آ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اس کو تباہ کر دو کیونکہ اب ساری چھتوں پر اور حرم میں بھی سفید پتھر لگ چکا ہے اس لیے آپ گوگل پہ بھی اس کو دیکھیں تو یہ سفید نظر آتی ہے چنانچہ عورتیں اور منافق سارے نکل آئیں گے اور سارے اس کے ساتھ آ جائیں گے پھر ایک شخص نکلے گا فیق رجو علیہ رج الن بہو خیر الناس یہ عجیب حدیث ہے یہ سب سے بہترین آدمی ہوگا فیقول اشحد القدت جال وہ کہے گا کہ تو ہی دجال ہے اور دوسری بات جو مسلم میں آئی ہے وہ تھوڑی لمبی ہے کہ دجال کے باڈی گارڈ اسے ملیں گے مسالح حد دت اسلحہ لیے ہوئے وہ کہیں گے کہ کہاں جا رہا ہے فیقول آ امید الحاظ الزی خراجہ وہ کہے گا میں اسی بندے سے ملنے جا رہا ہوں فلو اوا ماں مینو بے ربینہ تو ہمارے ڈب پر ایمان نہیں لاتا وہ کہے گا ماں بے ربینہ خفا ان ہمارے ڈب میں کوئی یا سکھ خفیہ چیز نہیں فیقول اختلو قتل کر دو اس کو لیکن بعض بعض کو کہیں گے علیہ سقد نہا کم رب کم من تخت لوہ دن دونوں تو تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا چنانچہ اس کو پکڑ لیں گے اس کو لے آئیں گے جب وہ اس کو دیکھے گا کہے گا یا ناس اللذی زکر رسول ما یہی وہ دجال ہے جس کے اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا تھا فیامر الدجال فیوب اس کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا اتنا ماریں گے خزو ہو وہ ہو شج کہتے ہیں اس کے سر پہ زخم لگانا فیوسر ہو وہ بتن ہوں اس کے پیٹ پر اس کے پیٹ پر اتنا ماریں گے پھر کہیں گے ما تؤمنو بھی تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کہے گا نہیں انتل مسیح القاپ تو جھوٹا ہے کالا فیو مروبی فیو من مفرقی حتا یو فرق چنانچہ ایک آرہ لائے جائے گا جو اس کی سر کے درمیان میں رکھا جائے گا وہ اس کی ٹانگوں تک کاٹ کے اس کے دو ٹکرے کر دیے جائیں گے سم یمشد دجال, دجال دو ٹکروں کے درمیان چلے گا پھر کہے گا کھڑا ہو جا دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا پھر کہے گا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کہے گا میں اور زیادہ پہچان گیا کہ تو ہی دجال ہے وہ دوبارہ اس کو قتل کرنے کی اور ذبح کرنے کی کوشش کرے گا اب اللہ جل جنا اس کی گردن اس کی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کا حصہ پیتل کر دیں گے اور وہ اس کو قتل نہ کر سکے گا پھر وہ اس کو پکڑے گا اس کے بازو اور ہاتھوں سے اس شخص کو پکڑ لے گا وہ اس کو اپنی جہنم میں پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا حالانکہ آپ نے فرمایا وہ ان نما القیہ فی <الْجَنَّة> یہ تو جنت میں ڈال دیا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضہ آعظم الناسی شہادتاً اندر رب العالمین لوگو یہ سب سے بڑی شہادت ہے جو رب العالمین کی جناب میں پیش کی جائے گی ایک شخص حق کی شہادت اس درجے پہ دے گا آج ہم سوچیں اور غور کریں ابھی تو درجال نہیں آیا ابھی تو صرف درجاللی نظام ہے اور درجالی نظام کی چھوٹے چھوٹے شوشے اور چھوٹی چھوٹی کاوشیں اور چھوٹی چھوٹی سازشیں ہیں اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا ایمان اگر ایمان کی طاقت اندر ہوگی تو خدا کی قسم یہ دہشت اور یہ خوف سب کچھ جاتا رہے گا موت کا وقت تو مقرر ہے پھر ڈرنا کیسا آگے آگے دیکھیے کیسے کیسے حالات ہوں گے اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق وہ مسلم میں اس جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مجھے کی بتایا گیا کہ یہ شخص حضرت خزیر علیہ السلام ہوں گے حضرت خزیر علیہ السلام جو کہ خاص اللہ کے بندوں میں سے ہیں وہ اتنی بڑی اتنی بڑی شہادت قائم کریں گے تو آج بھی شہادت قائم کرنے کا وقت ہے دجالی نظام اور دجالی سازشوں کے خلاف ایمان پہ جمنے کا وقت ہے نماز پہ جمنے کا وقت ہے مساجد کو آباد کرنے کا وقت ہے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کسی بھی چیز سے نہ ڈرنے کا وقت ہے یہی تو وہ شہادت ہے جو ہم اس وقت بھی اللہ کی جناب میں پیش کر سکتے ہیں یہی وہ ایمان پر چلنا جو انگاروں کی طرح مشکل ہے یہ سنت کو چہرے پر سجانا یہ عورت کا پورے کپڑے میں لپٹ جانا اور بازاروں میں نہ نکلنا یہ گھروں سے ٹی ویوں کا اور سکرینوں کا نکال دینا گانے بجانے چھوڑ دینا یہ بے حیائی کی مجلسوں میں نہ جانا یہ بے ہیائی کی چیز دیکھنے سے پرہیز کرنا خدا کی قسم یہ بہت بڑی شہادت ہے یہ بہت بڑی گواہی ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ تو جانتے ہیں کہ میرے بندے کتنے ضعیف ہیں جو اس وقت شہادت دے گا خدا کی قسم بہت بڑا مقام اللہ کے ہاں ہوگا بہت بڑی پذیرائی ہوگی چنانچہ جب یہ وقت گزر جائے گا اور مہدی علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر مصور رہتے رہتے ایک لمبا وقت گزر جائے گا اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچے گا ایک بیل کا سر سو سونے کی اشرفیوں کے بقدر ہو جائے گا اور آپ علیہ السلات نے فرمایا کہ اور مومن مختلف کھوہوں میں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں گے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور یہ زمین کے مختلف وادیوں میں چھپے ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے اور یا اللہ کے ذکر صرف ان کی غذا ہوگی دنیا میں اور کوئی غذا نہ ملتی ہوگی آج تو ہم تھوڑا سا فاقہ برداشت نہیں کر سکتے اور ذکر کرنے کی ہم نے عادت ہی نہیں بنائی ذکر سے بھی غذا ملتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی اور روزے رکھنے کی عادت بنائیے نفلی روزوں کی عادت بنائیے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے چنانچہ جب بہت زیادہ مشقت کی انتہا ہوگی تو پھر اللہ جلا جلالہ کو رحم آئے گا اور اللہ جلالہ دمش کے اسی مسجد کے اندر حضرت عیسی ابن مریم کو بھیجیں گے چنانچہ شاد فرمایا غزال قیدہ بآسم المسیحب نہ مریم فیون ضی العند المنارت البیضا شرقی دمش قبئی نہ محدود دو پیلی چادریں لیے ہوئے حضرت عی صلی سلاۃ نازل ہوں گے واضح ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہوں گے ایزا سہو قطرہ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے قطرے گریں گے غسل کر کے آ رہے ہوں گے ویزا رفع تحدر مین ہوں مسل جمہ نکل جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے فلا یا ہل ال من ری نفسی اللہ ماتا جو جو کافر ان کی سانس کو بھی دیکھے گا ان کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں وہاں کافر مریں گے چناچے وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہاں تک کہ حتی یدرکہو بی بابی لد یہاں تک کہ اسے بابی لد پر جا کر پکڑیں گے فیقتلہو اور اس کو وہاں پر قتل کر ڈالیں گے پھر حضر صلاۃ زمین میں جائیں گے اور ان بندوں کو تلاش کریں گے جو مختلف کوہوں کے اندر اور مختلف پہاڑوں کی اور غاروں کے اندر چھپے بیٹھے ہوں گے اور صرف اللہ کے ذکر پر ان کا گزارا ہوگا ان کے چہرے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جو بھوک پیاس انہوں نے برداشت کی ہوگی اس کو صاف کریں گے ان کو خوشخبریاں دیں گے ان کو کہیں گے وہ یو حدیث بھی من الجنا بتائیں گے کہ تمہارے یہ درجے ہیں جنت میں یہ درجے پانے کی خوشخبریاں حاصل کرو چنانچہ کتنی بڑی کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے دین پر جمنے کی جو اس زمانے میں جب دجالی تیزی سے پھیل رہے ہیں جو دین پہ جم جائے میں کیا آپ کو عرض کروں کہ اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا اس کا مقام بہت بڑا ہوگا چنانچہ حضرت سر سلاۃ وسلام تشریف لائیں گے اور اللہ تعالی کی برکات نازل ہوں گی اور بھیڑیا اور بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پییں گے ایک انار ساری قوم کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا او تعالی باہتا عیسیٰ انی قد اخرش تو لی لا لا لی حدین بقالحم فہد عبادی التور مجھ سے یہاں غلطی ہوئی میں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام طور پہاڑ پر محصور ہوں گے اور ایک بھوک اتنی ہوگی کہ ایک بیل کا 100 سو دینار کا ہو جائے گا یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی بات تھی جو کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام غلطی درست کر لیجئے وہ دمشق میں معصور ہوں گے جب یہ دجال جال کا زمانہ ہوگا چنانچہ حضرت علیہ وسلم مومنوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے وہ یب اسمباحتا علاجوجا و ماجوجا وہ کلِ حد ابین سیلون تو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے یا ماجوج کو اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ یاجوج ماجوج ہیں دجال کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں لیکن یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ تذکرہ صورت کہاں کے اندر آتا ہے اور یہ ذوالکرنین بادشاہ کے بارے میں یہود کے علماء نے جوہاں حضرت صلی اللہ وسلم کی آزمائش کے لیے قریش کو تین سوالات بتائے تھے ان سوالوں میں ایک تیسرا سوال یہی تھا کہ ذلکر نین کون ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے کہ ذلکر نین رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت نیک بادشاہ تھے جنہوں نے پہلے مشرق کا سفر کیا اور پھر مغرب کا سفر کیا اور قدیم محدثین میں سے بھی اور جدید زمانے کے اکثر مورخین اور مفسرین محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کہ خسرو کے نام سے ایک بادشاہ تھے جنہیں انگریزی میں سائرس کہا جاتا ہے اور قبل از مسین کا زمانہ ہے کہ خسرو کے نام سے یہ وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے آزاد کر کے دوبارہ یرشلم میں آباد کرنے کے لیے بھیجا اس لیے یہ بنی اسرائیل کے محسن بھی تھے اس لیے بنی اسرائیل نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا ان کا تیسرا سفر جو شمال کی جانب میں تھا وہاں پہ ان کو بعض قومیں ایسی ملیں جو کہ حضرت ذوالرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھیں ظولکرنین دو سینگوں والے یا دو بڑے علاقوں کے فتح کرنے والے یہ ان کا لکب تھا یا ان کے تاج پر شاید کوئی ایسے سینگ سے تھے جس کی وجہ سے ان کو دو ذوالکرنین دو سینگوں والا ان کا لکب تھا اور یہاں پر ان کو شمال کے سفر میں ایک ایسی قوم ملی جو ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعے سے بتایا کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو ہمارے اوپر بہت زیادہ غارت گری کرتے ہیں اور تیزی سے حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں اور ہم بچاؤ نہیں کر سکتے یہ چھاپا مار کاروائی کرنے والی قومیں تھیں جو کہ اوپر روس کے علاقوں سے منگولیا کے علاقوں سے آتی تھیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کے تیر چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے اس لیے یہ لوگ ان کا یہ آرمی وغیرہ ان کا مقابلہ کرنے سے عادذ تھی اور دنیا میں حضرت اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں حضرت مفتی شفی صاحب نے حضرت حفظ المان رحمہ اللہ نے حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مختلف جگہوں پر دیواروں کی نشاندہی کی ہے حقیقت یہ ہے ان کی غارت گری سے بچنے کے لیے بہت بڑے علاقے میں یہ قبائل پھیلے ہوئے تھے بائیس قبائل کا علامہ کرتبی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتبی میں ان کے تذکرہ کیا ہے یہ بائیس قبائل یہ چار ہزار یا آٹھ ہزار مربع کلومیٹر کے ایریے میں پھیلے ہوئے تھے یہ مختلف علاقوں پر حملے کر کے غارت گری کرتے تھے چنانچہ یہ علاقہ بہت لمبا ہے دیوار چین جو دنیا کی لمبی ترین دیواروں میں سے ہے وہ سدِ ذل وہ تو چین کا بادشاہ اس کا نام میری زبان پہ نہیں آ رہا اس نے تعمیر کی تھی تین ہزار کلو لمبی دیوار ہے لیکن چونکہ وہ مشرق میں ہے شمال میں نہیں اس لیے وہ حضرت ذلکرنین کی دیوار نہیں لیکن وہ دیوار بھی انہی قوموں کی غارت گری سے بچنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی یہ دیوار جو حضرت ذلکرنین نے تعمیر کی یہ راجے کول کے مطابق درا دالیا داریال جو کہ اس وقت جارجیا میں ہے جس کے جس کو در باب الابواب اور دربند اور مختلف ناموں سے مختلف زمانوں میں یاد کیا گیا ہے اس وقت جورجیا اس ملک کا نام ہے اس میں یہ دیوار حضرت نے تعمیر کی اور پہاڑوں کے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے لوہے کے تختے لگا کر اس دیوار کو بنایا گیا اور جب یہ دیوار پکی ہو گئی تو اس پر پگلا ہوا شیسہ جو ہے وہ انڈیل دیا گیا اور یاجوج ماجوج کی غارت گری کا راستہ جو ہے وہ پیچھے سے بند کر دیا گیا چنانچہ اس وقت کی جو قومیں تھیں وہ ان کی غارت گری سے اور ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے دو حدیثیں ہیں اس دیوار کے بارے میں پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت آ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب سے یا ام حبیبہ سے مروی ہے صحابیہ کا نام اس وقت میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سو رہے تھے اچانک سے آپ اٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا محمود لِل عرب عرب کی بربادی ہو منشردین کا دکھ ترابا ایک ایسے شر سے جو قریب آ گیا پھر آپ نے ایک ہلکا بنایا اور فرمایا کہ فت ہم ددم یاجوج و معجوج کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا فتنا مسلمانوں کے اور عربوں کے قریب آ گیا دوسری روایت جو کہ ترمزی میں ہے اور وہ روایت ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور اس دیوار کے اندر کچھ نقب لگاتے ہیں اور پھر کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم باقی کام کل کریں گے لیکن کل جب آتی ہے تو وہ دیوار ویسے ہی واپس ہو چکی ہوتی ہے چونکہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں اور ایک روز آئے گا کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس دن وہ اس دیوار کو پار ہو جائیں گے ابن کثیر مح اللہ نے اس روایت پر علت کا حکم لگایا ہے کہ روایت معلول ہے اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ بچپن سے ہم یہی سنتے رہے کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں اور وہ روز اس کو توڑ ہیں اور سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کیسے کہیں گے وہ تو کافر ہیں وہ تو اللہ کا نام ہی جانتے نہیں تو اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام انشاءاللہ اللہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اسی وجہ سے یہ روایت معلول ہے اور انہوں نے اس پر زیادہ اعتماد نہیں کیا تو اگر ہم اس روایت پر کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجوج معجوج اس وقت کہاں ہیں اگر تو اسی دیوار والی روایت کو درست مانا جائے اور اس کی علت کے باوجود جو اس میں یہ مانا کے اندر جو یہ بات پائی جاتی ہے اس کے باوجود اس کو قبول کر لیا جائے تو اس صورت میں محدثین اور مفسرین نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ کسی دنیا کے ایسے کونے میں موجود ہے جہاں پر ابھی تک سائنس کی رسائی نہیں ہوئی گوگل اور سیٹلائٹ والے ابھی تک نہیں پہنچ سکے لیکن یہ بات اس لیے کمزور محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ حضرت زلکرن رضی ابا تعالیٰ نے یہ دیوار بنائی تھی اور ان کے سفروں کے بارے میں اب تاریخ سے اور نقشوں سے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اکثر محدثین نے اور مولخین نے درہ داریال کی اس دیوار کو مینشن کیا ہے کہ یہیں پر یہ دیوار موجود تھی تو اس وقت وہاں پر کوئی دیوار موجود نہیں ہے بلکہ وہاں پر جورجین آرمی کی ہائی موجود ہے ایک سڑک ہے جو اس پوری جگہ پر جا رہی ہے تو دوسرا کال پھر یہی بنتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ دیوار جس کے وہ پار جو دیوار حضرت فلکرنین علیہ السلام نے لگائی تھی کہ ان کے غارت گری سے لوگوں کو بچایا جا سکے عربوں کو بچایا جا سکے وہ دیوار تو اب موجود نہیں اور اس دیوار کے پیچھے جتنا علاقہ ہے جتنے یاجوج ماجوج کے قبائل ہیں وہ اب مہذب دنیا میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ بھی اسی طرح دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس جو دجال اور مسلمانوں کی حضرت محدود حضرت عیسیٰ کی جو کشمکش ہوگی اس میں یہ لوگ بالکل کنارہ کش رہیں گے اور یہ حصہ نہیں لیں گے اگر یہ روس کے اور چین کے اور منگولیا کے وہ اقوام ہیں تو یہ اقوام شاید پیچھے رہیں گی اور حصہ نہیں لے سکیں گی اور بعد میں چونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو ان کو یا ان کی نسلوں میں سے جو بھی لوگ جن کو یاجوج ماجوج اللہ تعالی اس وقت بنائیں گے یہ لوگ نکلیں گے اور یہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ پر اور تمام مسلمانوں پر اور تمام دنیا پر قبضہ کر لیں گے تو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی قومیں اس وقت دنیا میں ایسی ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کے قبائل میں سے ہیں اور وہ کہاں پر ہیں لیکن یہ بات بالکل احادیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ یاجوج موجود جب نکلیں گے اس وقت خاص ان کی حبت ہوگی اور خاص اللہ کا حکم ہوگا چنانچہ حضرت عیص علیہ السلام <سؤال> اپنے بندوں کو اپنے مسلمانوں کو اللہ کے بندوں کو لے کر کو پر محصور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑیں گے ان لوگوں کو چھوڑنے سے وہی مراد ہے ان لوگوں سے چھوڑنے سے وہی مراد ہے کہ اللہ کے حکم سے اب یہ زمین پر حملہ کرنے اور زمین کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے فیم الروا الحم علا بحری وہی گلیلی کے سی پر یہ پہنچیں گے فیشرب و نمافی اس کا پانی لیں گے آخر ہوں اور ان کا آخری بندہ جب آئے گا وہ یقین تو وہ کہے گا لکھد کانبا ان کہ یہاں کبھی پانی تھا پھر وہ بیت مقدس کے بھی قریب پہن جائیں گے پھر وہ یہ کہیں گے لقد قتلنا من فی الارض ہم نے زمین پہ تو ہر ایک کو قتل کر دیا من تو وہ آسمان والوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دیں گے اور پھر آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور مومنین اتنے زیادہ بھوک کا شکار ہوں گے کہ ایک بیل کا سر سو دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جو کہ بھیڑوں کی گردنوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ سب ایسے مر جائیں گے کمعوتی نفسوں واحدن پھر جیسے ایک بندہ مرتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ کے اعصاب زمین پہ آئیں گے تو زمین پہ ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی مگر ان کی بدبو سے وہ زمین بھری ہوئی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی وہ ان کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی غنیمت دیں گے مسلمان ان کے ان کی تیر کمانے اور ان کی چیزوں کو سات برس تک جلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی زمین میں بارش برسائیں گے کہ کوئی کچا اور پکا گھر بھی اس بارش سے بچا نہ رہے گا اور زمین کو ایسے شیشے کی طرح صاف کر دیں گے اور پھر حکم دیں گے کہ زمین اپنی برکتوں کو اگلے اور اس وقت ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک ایک انار کا دانے ساری قوم کے لیے کافی ہوں گے تو یہ یاجوج آجوج مجوج کی وہ روایت ہے اور یہ وہ داستان ہے جو اللہ کے نبی نے علم حقیقی سے ہمیں بیان کی اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے ہم تو اتنی سخت آزمائش کے قابل نہیں اللہ تعالی ہمیں دجال سے اور یاجوج آجوج مجوج سے محفوظ فرمائے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس زمانے کے اندر جو ہم شہادت قائم کر سکتے ہیں جس پر میں دوبارہ آپ سب کو تاکید کروں گا اور اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ دجال کے زمانے میں سب سے بڑی شہادت و حضرت خزیر علیہ السلام دیں گے آج دجالی دور میں ہم اپنے نفسوں پر اپنے نفسوں کی شہادت قائم کریں اور اللہ کے دین کے اوپر جم جائیں اور آج ہم دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے تقوا کو اختیار کریں گناہوں کے ماحولوں سے بچیں موسیقی سے بچیں ناولوں سے بچیں اور اسی طرح مختلف قسم کی جو دجالی ویڈیو گیمز ہر وقت آتی رہتی ہیں اس سے بچیں دجالی کارٹونوں سے بچیں اپنی اولاد کو بچائیں اور اسی طرح ہم سود سے اور سود کی بنی ہوئی حرام چیزوں سے اور خنزیر کی ملاوٹ سے جو پیکٹوں میں مختلف غذائیں آ رہی ہیں اور مختلف غیر ملکی یہودی چینوں کے کھانے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تھوڑا سا نہیں نف پہ بہت شاک تو ہوگا باہر کے کھانے چھوڑ دینا مرغی کا کھانا چھوڑ دینا کوکا کولا اور پیپسی چھوڑ دینا اور مختلف تقریبیں چھوڑ دینا لیکن یہ شہادت ہے یہ شہادت اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے بندہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو اعمال اس کے سامنے دائیں بھی ہوں گے اور بائیں بھی ہوں گے اور سامنے بھڑکتی بھی آگ ہوگی اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ آکاش میں زیادہ سے زیادہ عمل جمع کر لیتا آپ علیہ السلام نے فرمایا النار اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا پھر فرمائے النار اور اپنا چہرہ موڑ لیا جیسا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے تھے پھر آپ نے فرمایا اتقنار النار ایک خجور کی گٹھلی ہی سے ایک خجور کے دانے ہی سے آنکھ سے بچو آج صدقے کا وقت ہے ابھی وہ کہت نہیں آیا تو دجال کے زمانے میں آئے گا لیکن آج ایک کہت کی شکل بنی ہے کرونا جو مسلط ہوا اس سے کہت کی شکل بنی ہے خدا کی قسم ہم اپنے دانے کم کر دیں ہم اپنے راشن میں سے اپنے بھائیوں کو دے دیں جن گھروں میں آج فاقہ ہے میں یہ نہیں سمجھتا کرتا تھا میں نے برسوں یہ بیان کیا کہ اب گھروں میں فاقہ نہیں ہوتا اب گھروں میں فاقہ نہیں ہوتا کیونکہ گھروں میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے کچھ نہ کچھ راشن موجود ہوتا ہے چولہے تو جلتے ہیں آپ علیہ السلام کے گھروں میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے تھے اب تو آگ جلتی ہے چائے تو پکتی ہے لیکن واقعتاً اس کرونا نے جو کہت مسلط کیا ہے ہم نے خود بڑی جگہ سے سنا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں حقیقتاً فاقہ ہے دو دو تین تین دن کا فاقہ ہے ورنہ ایسا فاقہ ہم نے کبھی سنا نہیں تھا میرے محترم سامعین مسلمانوں اپنے پیٹ کاٹ لو اپنے بھائیوں کو کھلاؤ ایک ایک لکما جو ہم کسی کے منہ میں ڈالیں گے وہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہوگا اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا وہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں لط فرمائیں گے بندہ بھوکا تھا تو مجھے وہیں پر پاتا اور اسی طرح دوسری حدیث سنیے ایک جنتی جہنمیوں کی طرف نکل آئے گا جہاں جہنمی جمع ہوں گے ایک آدمی اس کو کہے گا ایک جہنمی جنتیوں کی طرف نکل آئے گا معاف کیجیے ایک جنتی جہنمیوں کی طرف جب نکل آئے گا تو وہاں وہ دیکھے گا جہنمیوں میں سے ایک شخص اس کو پہچان لے گا وہ سے کہے گا اے فلانے نے تجھے یاد نہیں میں نے فلا وقت تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا اس کو یاد آ جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں تو نے مجھے پانی پلایا تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی جنتوں کی سفارشیں سنیں گے واللہ اللہ تعالیٰ سے کہ گئے اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا اس کی بخشش کر دی جائے چنانچہ اس کی جہنم سے خلاصی ہو جائے گی آج کیا معلوم ایک گلاس پانی کسی کو پلا دینا ایک کسی کے گھر میں آٹے اور راشن کا انتظام کر دینا کسی کو گندم اور گیہ پہنچا دینا کتنی بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کہت کے وقت میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہاں انہمد ان رب العالمین